السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرکز رحمانیہ مسجد بورا بیر کراچی وعلى آله وصحبه أشمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا من أنفسهم يقلب عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لو في ظلام غميم لا عز لتكريم سامين مكرم رب عزت جو پوری القائعات الخالق والمالك ہے مالک كل ملك من جهات وہاں انسانوں سے بھی چناؤ کیا اور فرشتوں سے بھی چناؤ کیا اللہ من الناس اللہ تعالیٰ کا یہ چناؤ ہے یہ استفاع اور استفا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے جبریل امین کو چنا اور سرتاش ملائق بنایا إنسان من سيئلا أعرف للزن رسول الله صلى الله عليه وسلم كجنا أرسل تاجر سيباً آياء عبد الله بن مشعور رضي الله تعالى أنه فالماته إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو کائنات کے دلوں کو دیکھا سب سے پیارا دل اللہ رب رزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم کا پایا لنفسی اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا اور دور کائنات کا سرتاج بنا لیا آپ نے قلب محمد اللہ تعالی نے کائنات کے دلوں کو پھر جانتا رسول صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد تو صحابہ رام کے دلوں کو پوری کائنات سے اعلیٰ دل باہر وزراء ہوں اللہ تعالی نے ان صحابہ کو اپنے محبوب کا وزیر بنا دیا دینی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر جانے نشاور کرنے کو اپنی سعادت سمجھا کرتے تو جس ہستی کو اللہ نے پوری کائنات سے آلہ بنایا وہ ہستی اس قابل ہے کہ اسی کے تذکرے کیے جائیں اسی سے محبت کی جائے اسی کے رویوں کو اپنی زندگی کے خوبصورت رویے بنائے جائیں اسی کے اقوال کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دی جائے اسی کے اعمال کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں اور رویوں کو ترتیب دیا جائے اور سب سے پہلے اس ہستی سے محبت کا اظہار کرنے کا جو طریقہ ہے اس اظہار کو اپنایا جائے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے جس طرح ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اس طرح کچھ حقوق اللہ تعالی کے بھی ہے اس طرح کچھ حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں اس طرح قرآن مجید کے بھی حقوق ہیں لیکن آج کی اس مبارک مجلس ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی بات کریں اگر میں سچا امتی ہوں تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس حقوق عائد ہوتے ہیں میری محبت سچی اس وقت ثابت ہوگی جب میں ان دس باتوں کا خیال کروں گا ان دس حقوق کو پورا کروں گا دس پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں میری سچی محبت ہے تو میں ان پر ایمان لاؤں جو دین کا پہلو اس پیارے پیغمبر نے بیان کر دیا اس کی تصدیق کروں کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سچائی نہیں اور اسی بات کو اللہ علت نے بیان کیا نو قرآن مجید کے ساتھ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ خوب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو تمہارا اللہ کو یا اس کے رسول پر یا قرآن مجید پر اگر ایمان ہے یا نہیں ہے اللہ خوب جانتے ہیں اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے ایک وعدہ بھی دے دیا یا اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کوئی خواہش سے بات نہیں کرتے یہ تو وحی کا نزول ہوتا ہے اس ہستی کی طرف اور اسی وحی کے تعدے کی آپ کی زبان اکثر حرکت میں آتی ہے اور بولتی ہے جب قریشیوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ہر بات لکھ لیتے ہو اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں آپ ہر بات نہ لکھا تو کر اللہ اللہ دیا آپ نے فرمایا میرے صحابی جو میں بولتا ہوں تم لکھتے جاؤ اللہ کی کسم اس زبان سے اللہ حق ہی نکلاتے اللہ کی کسم اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ اس لیے کوئی کائنات کی صداقت کو اکٹھا کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلا حق یہ ہے میری محبت سچی اس وقت ہوگی جب میں اللہ کے رسول پر ایمان لاؤں گا اور اس بات کی تصدیق کروں گا کہ جو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس سے سچا کوئی دن اللہ تعالی کی طرف سے یہ دنیا کے بناوٹی پہلوؤں میں سے کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس دن کا مقابلہ کرے میری سچی محبت اس وقت ثابت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں ایمان لانے کے بعد اس کی تعریف کروں گا اس ہستی کے تذکرے کروں گا اس ہستی کے بارے میں جانوں گا اور اس ہستی کی باتوں کو دنیا میں عام کروں گا وہ ہستی جس کے نام کی بات کی جائے تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے آلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں میرا نام محمد ہے جس کی تعریف سب سے زیادہ دنیا میں کی جائے اور آج واقع سب سے زیادہ جس ہستی کی تعریف ہوتی ہے اللہ کے بعد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَاحِ الَّذِي <بِالْكُفر> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کتنا کفر تھا شرد تھا جہالت تھی جاہلیت کا دور دورہ تھا جس کے بارے میں کہنے والے نے ایک نقشہ کھینچا چلن ان کے جتنے تھے سب مار اور میں میں تھے فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ کپڑوں بارت میں چالاک ایسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر چھٹ گیا کفر کے تمام پہلو مٹ گئے دنیا کے چاروں طرف اسلام کی روشنی پہنچنا شروع ہوا شر اللہ میرا نام حاشر بھی ہے قیامت کا دن ہوگا آدم سرے کے تمام انبیاء کی طرف لوگ رخ کریں گے سارے انبیاء جواب دے دیں گے لیکن ایک وقت آئے گا آدم واہی بیم اللہ میرے ہاتھ میں تاریخ کا جھنڈا تھمائیں گے اور میرے جھنڈے تلے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت کو جمع کیا جائے کنت وہ خفیبہ ہوں میں دنیا میں بھی انبیاء کا امام اور خطیب آخرت نبی میں انبیاء کا امام و خطیب بنا دیے جانا اور پوری کائنات جمع ہوگی تو میرے پاس جمع ہوگی پھر میں اللہ ربر عزت کی عارش جاؤں گا اللہ رب عزت فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارغع رأسا شفع اے میرے محبوب سر اٹھائیے سفارش کیجیے آپ کی سفارش کو مانا جائے مطالبہ کیجیے آپ کے مطالبات کو پورا کیا جائے پھر میں اللہ سے سفارش کروں گا تب جا کے دنیا کا حساب و کتاب شروع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح جامع کی روایت انا دعوت ابراہیم لوگوں میں ابراہیم علیہ سلاد اور سب سے آخر میں میری نے دی ہے تو عیسی علیہ سلاۃ والسلام ابراہیم علیہ والسلام نے دعا کی ربنا وضع في المسؤول من فوقياته على الآيات اے اللہ میں کرتا ہوں تیرا گھر تو بنایا ہے میری اے اللہ جہاں یہ گھر بنا ہے یہاں ان سے ایک ایسا انسان پیدا ہوتا جو تیری نازل شدہ آیا کہ پڑھ پڑھ کے آئے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے ان کی تربیت کرے ان کا تذکیہ کرے ان کی عادتوں کو خوبصورت بنائے ان کو ایسا گڑ دے کہ دنیا کے لیے روشنی کے مینار بن جائے انہیں سے بھاگی صلی اللہ سب سر 5 sí, horas claro. I گزر گئی شام جانا ہے دیکھوں گا تم کیسے گزرتے ہو ہوئی ابو جہل <سؤال> بولا لیکن ابو الحکم <سؤال> ہمارے نزدیک اس مکے کا سردار ہے اس کی بات پہ اپنی بات بلند نہ کرو سار نے کہا تیرے بارے میں تو اللہ کے سنگ نے ہمیں بتایا ہے سنا قلع تھا تیری تو گردن ہم آرے گی کافر تھا کہتا ہے یہ بات تو طے ہوگی میں آرا گیا کیونکہ محمد نے کہہ دیا ہے جس نے کبھی جلو نہیں بول اتنا بتاؤ مکے میں مارو گے کہ مکے کے باہر مارو گے توڑ تو ہوا گھر گیا کھانا پکاری کہتے ہیں جانتی ہو میں یسربی ودینے کے ساتھی نے کیا کہہ دیا کہا کیا کہا, کہا وہ کہ محمد نے خبر دی ہے کتنے سے تجھے تو ہم مارے گے کھانا چھوڑ کے کافر کہتی ہے ما محمد عدد اللہ ہی میں کافر رہا جب اللہ کے رسول کی بیٹی کے اس نے طلاق دے دی اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا رہی اللہ مسلم تالی جنگل میں اللہ اس میں جنگلوں میں سے ایک کتا اپنے بیٹے کو لے کے شام کی طرف جا رہا ہے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے خواب زیادہ ہو جاتا لوگو میرا دکھ میں حق نہیں میں تم سے بڑا ہوں کہا بتاؤ کیا حق جتانا چاہتے ہو حق سارا سامان جمع کرو جمع کر دیا کہتا ہے انا جاؤ محمد میں محمد کی دعا پہ امن محسوس نہیں کرا اس نے بت دی تھی کہ اس کو جانور جنگلی کتا آ کے لے لے میں خواب کھا رہا نہیں کیا ہونے والا سب سو گئے اس نے اپنے بیٹے کو سامان کیوں پر لٹایا رانی روایت کرتے ہیں ہم تو جانتے تھے اللہ کے رسول سچے ہیں جب اسلام کو قبول کیا لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا رات کی تاریخی میں ایک شیخ یہ سمجھ چلائی وہرے کے پاؤں کو سونگ اور ہاتھوں کو سونگ کر چھوڑ دیا جب میرے پاس آیا تو میں نے آنکھیں بند کر لی میں اس وقت بیدار تھا دل میں میں نے سوچا میں تمایا گیا لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا وہ کسی اور کو تکلیف کیسے دے سکتا تھا میری آنکھوں نے انکار کر دیا جب اس نے چھلانگ لگائی اور بیٹے کی طرف اوپر کچھ لائی, لائی پاؤ کو سنتا ہے ہاتھوں کو سنتا ہے سر کو سنتا ہے اور اپنا ہاتھ اور پنجا اور اس کی گردن تن سے جاتا ہے اللہ بھی نا سی وہ مہما جاتا تو وہی نازل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آ, آنکھ بند کیے کھولوں گا کہ نہیں آپ کل تک زندہ کیسے رہے کہا فاطمہ رازی ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ کل آنا تم سے بات کروں گا میرے رب نے اس کی زبان سے نکلوایا ہے تو میرا رب مجھے کل تک زندہ بھی رکھے جب, جب خندر کے موقع پہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا اللہ کی رسول نے کدال پکڑی ایک زرد لگائی کہا دیکھ رہے ہو کیسے ہو کس طرح کے محلات سراقا ایک وقت آئے گی جب کیسے کس کے محلات مسلمانوں کے قبضے میں آئے کہ تجھے کنکن پہنا اللہ کے سو دنیا سے چلے گئے سراخا بیمار ہو گئے بے ہوش ہو گئے لوگ رونے لگ گئے سیدنا نام بکر کا زمانہ ہے لوگ کہنے لگے وار سا آئے ہمارے خاندان کا سر جا رہا ہے وا جبلہ ایک پہاڑ دنیا سے جا رہا ہے سراخا جب ہوش میں آئے تو کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو کہاں تیری میراپ میں ہی تو کہہ رہے تھے کہا مجھے ابھی موت نہیں آئے گی اس راک بیماری میں کیسی باتیں کر رہے ہو ص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے پانی کے چند کتراک لیے اپنے چہرے آنل کو دھویا صحیح مسلم کی روایت ہے اور وہی چند کترات پیالے میں ڈال دیے اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھ دیا اور کہا صحابہ کو آواز دے دو آ کے وزن کر لے پیالے میں وزن کیسے ہوگا صحابی کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے لوگوں نے کیا بتاؤں جب ہاتھ پیالے میں رکھا تو انگلیوں کے درمیان سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے پوچھا لوگ کتنے تھے پانی پینے والے وزو کرنے والے جواب دیا زہا، سو کے قریب لوگ جنہوں نے پھر پانی پیا بھی اور وزو بھی کیا اور پانی ختم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کی بات کی جائے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا تب کہنا تو آپ کہاں ہوں کہتا ہے کھانے کو کچھ نہیں آپ نے اپنا ایک ہاتھ مٹھی بھر کے چوڑے بھی آبی لے گئے مر تو ہو وہ بھی کھاتے رہے ان کی بیوی بھی کھاتی رہی اور مہمانوں کو بھی کھلاتے رہے ختم نہیں ہوئے کیوں نہیں ختم یہ اللہ کے رسول کا, تھا. یہ یہ برکت کی آخر اس کا وزن کیا ختم ہو گیا کہ اللہ کی رسول ختم ہو گیا کہتا ہے وزن کیا لو لم ہوں لان ل میرے صحابی اگر تم اس نہ کرتے تو جب تک تم کھاتے رہتے اللہ اس نے ڈالتے رہتے اور یہ ختم نہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج کھانا آپ میرے ساتھ صحابی کہتے ہیں تو میں نے تو آس سے کہا تھا لیکن آپ نے آواز الناس او ہنس ہلو جاب آؤ سارے جابر کی طرف آج جاویر نے تمہاری دعوت پکائی میں گھر دوڑا کھانا کتنا تھا چند روٹیوں کا فرمایا نہ دل خبر ایک روٹیاں پکانے والی اور بھی منگواؤ کہ اللہ کی رسوم کہاں میں کہ منگواؤ منگوائی کہاں آٹے پہ کپڑا ڈال دو اور اللہ پڑ کے پکانا شروع کرو صحابی بیان کرتے ہیں کہ کتنے لوگ سے ہزار لوگوں نے کھانا کھایا لیکن آٹم ختم نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی جابر جا رہے جی اللہ کی رسول کا بہت ہے کیا کروں آپ نے فرمایا اچھا میں سب چکر لگاؤ آپ نے کھجوروں کے باغ کے کا چکر لگایا کھجورے توڑوائی پھیر لگ گیا آگ اوپر رہے ہیں اللہ کی رسول پھیر کے اوپر بیٹھے ہے سیااری کہتے ہیں سارے لوگوں کا قرض ادا کر دیا لیکن کھجوروں میں کبھی نہیں اللہ کے رسول کے مجھے کا تذکرہ کرے تو آج اللہ کی قسم کسم کی میں جزاک مکمل نہیں ہو اس پیغمبر کا تذکرہ کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے قوت جس کو اللہ نے تیس لوگوں کے برابر طاقت سے نوازا اس ہستی کی تعریف کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے جو بیان کرتی ہے وہ عتی تو خواتی مجھے خواتین کلیم عطا کیے گئے خواتین کی تاریخ کرنا دیا گیا انا ازا خزائن اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابی بيان کرتی ہے او لم ينقهن قبل لي لصيرت الرعب نسيره شهر اور میں جو آئے گا اس کو سے پانی پلاؤں گا اور جس کو پلاؤ عزت کرو اللہ کی صبح و شام حمد بیان کرو کیسے اللہ کے کی سول کی عزت ہوگی چچا بات سے کسی نے پوچھا یہ تو بتاؤ آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں کہاں بڑے تو اللہ کے رسول ہیں لیکن میں پہلے ذرا پیدا ہو گیا بڑے تو وہی ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کا احترام آج وہ اللہ کے پاس چلے گا ان کے اقوال کا احترام ان کے اقبال کا احترام یہ سونی اللہ اور اس کے رسول سے آگے لا بین اللہ تو اور آگے فرمائے لا ترفعوا صواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بإطاره كجهر بعضهم لبعض أن کی رسول کی بات بلند اس طرح اللہ کے رسول کے صحابی بن گھر میں بیٹھے جب یہ آئے ناظر ہوئی رونے لگ گئے پوچھا کیا ہوا کہاں ہے قیس ثابت نظر نہیں آ رہے صحابا نے جواب دیا وہ گھر میں بیٹھے رو رہے ارے کس بات پہ رو رہے اللہ کے رسول اس بار پہ رو رہے ان کی آواز ذرا بلند ہے وہ رو رہے ہیں کہ آیت تو پر ہے میری آواز بلند ہوتی تھی نہ جانے میں اب کافر ہو جاؤں گا یا منافق اس بات پہ رو رہے آیت نازل ہو جائے گی یہ منافق اللہ کے رسول نے بلایا جی محبت کا تقاضا یہ ہے حدیث آ جائے آج, آج خروش ہو جاؤ کوئی نہیں کوئی باس نہیں کوئی چوچلا نہیں ہستی کی بات آ گئی ہے جس کی ہستی اللہ نے پیدا لی اور یہاں رک کے میں پیغام دینا چاہوں آج دنیا کے اندر جو شخص حدیث میں ڈیبیٹ کرتا نظر آئے حدیث کابل ڈیبیٹ نہیں عزت بات جو محمد اللہ, نے کی دے اللہ کی رسول صلی اللہ خطبہ دے رہے آپ نے کھڑے انسان کو کہا اجلسو ایسے جاؤ عبد اللہ بن اور دوسری روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود نہیں تھے جواب دیتے ہیں تاج رسول آپ کی زبان سے یہ بات نکلی بیٹھ جاؤ دلہ کرا کھڑا کیسے رہ سکتا کہا آپ کو تو نہیں کہا تھا وہ تو مسجد نہیں تھے کہا مجھے نہیں پتا جب میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤں میں کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں تو کی محبت جب تک اللہ کے رسول کی بات کے ساتھ نہیں ہوگی جس طرح ساتھ کے ساتھ ہے میری محبت سچی سادت نہیں ہوگی اللہ نے اس ہستی کو ساتھ کے اعتبار سے بھی اعلیٰ بنایا ہر بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ بنایا چوتھا حق یہ ہے اس ہستی کا محبت ہوں اکثر میں اس وقت اپنی محبت میں سچا بناؤں گا جب میں اپنے پاپ اپنی اولاد اور اپنے اہل و حیال بلکہ پوری کائنات سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کروں پتا اس وقت چلتا ہے جب اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم آ جائے باپ کچھ اور کرے بیری کچھ اور کرے بچے کچھ اور خاصے کرے رشتے داروں کے رسم و رواج اور سامنے آئے دنیا کی مجبوریاں اور سامنے آئے مجھے اللہ کے رسول کے محبت کو غالب کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر پایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے جب تک اپنے والدین سے جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ نہیں کر سیدن علی رضی اللہ تعالی سے دس سال کا بچہ جب مسلمان ہوا تو کیسے ہو اللہ کی رسول نے فرمایا علی جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کرو مسلمان ہو جاؤ اس بچے نے جواب کتنا پیارا دیا جواب دیتے رضی ہیں اللہ رضی اللہ جب میرے لگن نے تجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا آج اس کی طرف سے جو دین آیا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے بھی ابا سے مشورے کی ضرورت ہوئی اور مسلمان اللہ کے رسول کی محقت سچی اس وقت ثابت ہوگی جب پوری کائنات سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کی جائے اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وكل امرئ سود كن عشيرهكم واننا لنقدرتوا التجاره تاجره تشمر صوري وجهادي في سبيلك كتربصت حتى يأتي الله بأمري والله لا يذل القوي الفاسدين ابي يحبون يوم القضاء ده اجلت ماري والدك تمہارے بھائی تمہاری میلیاں تمہارے رشتے دار اور تمہارے مال و دولت جن کو تم تجارت کے لیے جوڑتے ہو اور تمہارے یہ بڑے بڑے گھر اگر یہ اللہ رس کے رسول کے محبت کے مقابلے میں جیت گئے ان کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہوئی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا چار کرنے سے زیادہ میرے اللہ اللہ صحابہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا اللہ کی رسول یہ تو کو بتائی کو ایسا بد وقت بھی ہوگا جنت جانے سے کہے کہ میں نے جنت نہیں جانا انکار کر دے اللہ کے رسول نے فرمایا جیہا من دخل ومن فقد جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا جو میری نافرمانی کرے گا اصل میں اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا سٹا حق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنی زندگی کے رویے اور طریقے بنا لیا جائے اس کے رنگ میں اپنے ہاتھ کو رنگ لیا جائے اس کے اٹھنے بیٹھنے کو اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو نمونہ سمجھا جائے آئیڈیا سمجھا جائے رول ماڈل سمجھا جائے نے بیان کیا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان, الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكروا de allí oh.